سید محبی و محبوبی مرشدی مولا اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سو بار بھی گر کر کے سنبھالتا ہے آج بھی حضرت نے اشعار جو فرمائے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک اللہ آتے رہیں گے اور جو بھی اللہ کے لیے مولیا اللہ سے تعلق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی وہی شراب محبت وہی جام محبت پلائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بہ جائے پلایا جیسے شبلی اطار روکی بڑے بڑے ولی اللہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اطار فرما شرط یہ ہے کہ جو عادت اللہ ہے کہ کسی ولی سے اللہ کے لیے تعلق کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو وہی محبت جامع محبت عطا فرما سکتے ہیں ہر زمانے میں جو یہ سلسلہ جاری ہے اور مگر اس کی کچھ شرائط ہیں شرائط یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی ولی کامل سے تعلق کریں دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ سے بچنے, کا بچنے میں یہ جرم پیدا کریں کہ ہم جان دینے گے لیکن گناہ نہیں کریں یعنی گناہ سے دور رہے اور اگر خطا ہو جائے گناہ ہو جائے تو خوب توبہ و استفار سے اس کی تلافی کرے تو تو بھی ان اللہ تعالیٰ میر اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جائے گا اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسباب گناہ سے بھی دور رہے جو ماحول غیر اللہ کا ماحول ہے یا ایسے آلات ہے جیسے آج کل موبائل اور نیٹ سے بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں فیس بک اور واٹس ایپ اور کسی کسی کس کس بہانے سے لوگ استعمال کرتے ہیں نیٹ کا اور خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہذا اسباب گناہ سے بھی دور رہے اور چوتھی شرط یہ ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ سنتوں پر معذبت کریں یعنی سنتوں کے سنتوں کا خوب اہتمام کریں ہر کام سنت کے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ذکر اللہ پر پابندی کریں جو شہد نے ذکر بتایا ہو جیسے ہمارے یہاں چار تجویحات ہمارے ذات والا والے والے نے بتائی ہیں ذکر کی ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی اور دوسری تجویز مزاج کی اور تیسری تصویر استفار کی اور چوتھی تصویر دروز شریف کی ان چاروں تجبیہات کا پابندی سے اہتمام کریں اور کچھ تھوڑی سی تلاوت روزانہ کر لیا کریں اور مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویوائنت منقول ہیں وہ ساری کی ساری جتنا بتایا وہ شیخ نے تو یہ اذکار ہیں ان انکار کی پابندی کریں یہ شرائط ہیں تو ان اللہ تعالیٰ ان شرائط پر چڑھ کر آج بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ترخانہ رحمت کا کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام پہ لائے جاتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے یہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ مضمون تقویٰ کا جو ہے یعنی متقی بننا اللہ کا ولی بننا یہ اختیاری مضمون نہیں ہے یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نہیں اللہ کا ولی بنتے تو کوئی بات نہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اختیاری مضمون نہیں ہے کہ آپ نے اختیار کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں بننا چاہتے اللہ کے ولی تو بہت سب نقصان میں رہے گا اللہ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے لیکن ہم محتاج ہیں اگر ہم گلی نہیں بنیں گے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہمارا اپنا نقصان ہے اس میں اس لیے پیاری مضمون نہیں ہے بلکہ یہ ضروری مضمون ہے کمپلسری ہے ہر ایک کے اوپر تقوا فرض ہے اللہ کی ونائت حاصل کرنا فرض ہے سو بار بھی گر کر کے سنبھالتا ہے آج بھی درنے تو کھلتا آج بھی آو در میں فانتو کھلتا آج بھی رحمت تو ہے آج بھی تو چلکتا اور جو درد ارواح کی کلیوں کو ملا تھا یعنی جب ہم جسم میں نہیں تھے اپنے صرف روح تھی ہماری اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا تھا رست و کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ سوال کیا تھا ایک محبت کا پیغام تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں میں ہی تمہارا محسن ہوں اصلی حقیقی محسن حقیقی محبوب نہیں ہوں تمہارا تو یہ درد جو اس وقت روح کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا پھر اس کے بعد جسم دے کے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو یہ کرد جو ہے وہ علوب کے اندر موجود ہے لیکن چاک غریبان یعنی اولیاء اللہ کے اولیاء اللہ کو عطا ہوا سینہ بسینہ اور وہ آج بھی سینہ بسینہ دوسروں میں منتقل ہو رہا ہے وہ دردور بہ کی کلیوں کو ملا تھا وہ درد جور با کی کلیوں کو ملا تھا ہر چاپ سے نہ سے ہے آج بھی ہر چاپ گری بات نجی اے یاد نظر دے کی سات ازلکار اللہ تعالی اے یاد نگر دیر کیے سات اس میں لو میرے ٹپکتا آج بھی کو میں لو میرے ٹپکتا آج بھی اے جان نظر نظر کا ہے آج بھی میں ملا میں سفکتا کر کے فرمایا تھا کہ اے علماء نظر جب آپ لوگ بری نظر کو تسلیم کرتے ہیں کہ بری نظر لگ جاتی ہے تو در سوک جاتے ہیں جانور ڈوب دینا چھوڑ دیتے ہیں بچے سوک جاتے ہیں جب بری نظر کو تسلیم کرتے ہو تو اچھی نظر کو کیوں نہیں تسلیم کرتے اللہ والوں کی اچھی نظر لگتی ہے تو ایمان کا طرف ہرا بھرا ہو جاتا ہے مگر شرط ہی ہے جو میں نے ابھی پانچ شرطیں عرض کی صحبت بھی ہو ایک مسابت حضرت نے اس کے پانچ نام رکھے ہیں مصاحبت اور مباعدت یعنی گناہ سے دوری مبہدت بہت بہت سے گناہ سے دوری اور اسباب سے اسباب گناہ سے بھی دوری مساہبت مبعدت اور مداوت ذکر اللہ پر مداوت اور سنتوں پر معذمت معازبت معنی ہر کام سنت کے مطابق پابندی سے کرنا یہ شرائط کے ساتھ چلیے اگر ذکر ان کا چھوڑ دے گا تو دل کے اندر ذکر جو ہے اللہ کا نام لینے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے دل نرم ہوتا ہے دل میں گویا حل چل جاتا ہے اور دل کی زمین ذرخیل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد مرشد اپنی محبت کے بیج اس میں بو دیتا ہے اللہ کی محبت کو بھی اگر ذکر اللہ نہیں کرے گا دل میں ادوارات نہیں ہوں گے دل میں مرشد کی بات کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا دی جذ وہی کر سکتا ہے جس جو ذکر اللہ کی پابندی بھی کرے گناہ سے بچنے کا مجاہدہ اٹھائے اور سنتوں پر معذبت کرے اور صحبت کا بھی اہتمام کرے اس سے جو ہے وہ دل میں جذب کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی محبت کے لیے جام کے جام اللہ تعالیٰ اس کو عطا جو فرمانی کا مل نظر سے جو مست ہوا مرشد کا مل کی نظر سے سو بار بھی گر کر کے سبلتا ہے آج بھی سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی بیان تو کھلتا ہے آج بھی رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی وہ oh, محب تیرا نایاب نہیں ہے وہ oh, جام محب تیرا نایاب نہیں ہے سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی وہ جانے محب تیرا نایاب نہیں ہے سینوں سے اہل درد افواہ نسبت عطا ہو گئی ہے اعلی نسبت لیکن چونکہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے اس لیے ہر وقت یہی تمنا رہتی ہے کہ اور خوب حاصل ہو اور خوب حاصل ہو کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کی محبت کا سمندر بے گراہ ہے اس کا کوئی ساحل نہیں ہے چلتے ہی چلے جاؤ چلتے ہی چلے جاؤ اللہ کی محبت حاصل کرتے ہی چلے جاؤ ان اماری درد پسندی کے اندیہ ہے بس مگر دل تو تڑکتا ہے آج بس مگر دل تو کڑکتا ہے آج بھی در میں سانت کھلتا ہے آج بھی رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ میرے مشر محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ جنوبی افریقہ ہے بندگان خدا کو مایوسی سے بچاؤ حافظ ضیاء الرحمان صاحب سے فرمایا جو حضرت کے خادم ہے حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خادم آپ ضیاء الرّحمان صاحب سے فرمایا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر ایک گناہ ہو گیا تو درد دل چھین لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کرو کہ مگر درد دل واپس لانے کا طریقہ توبہ و استغفار ہے اگر درد دل چلا گیا تو توبہ و استغفار سے دوبارہ واپس آ جائے اس ربکم اور بکم ان اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے بندوں کو مایوس نہ کرو امید و خوف کے درمیان رکھا کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نالائچی ہو جائے گناہ ہو جائے یعنی درد دل چھن جائے تو توبہ کر کے پھر واپس بلا لوں اس کا طریقہ بھی حضرت نے بتلایا تھا ویسے تو جتنا ہو سکے لیکن حضرت نے بتلایا تھا کہ بھئی عشاء کی نماز جو چار فرض ہوتے ہیں اس کے بعد دو سنت پڑھنی ہے اس کے بعد اگر دو رکعت پڑھ لیں بتر سے پہلے اس میں تحجد کی نیت بھی کر لیں اسی میں سلاد توبہ کی نیت بھی کر لیں اور اسی میں حاجت کی نیت بھی کر لیں دو ہی رکعت کے اندر تین تین جگہ ہے اسی میں تحجد بھی ہو جائے گی بتر سے پہلے عجیب پاک سے ثابت ہے کہ بتر سے پہلے عشا کے چار فرض کے بعد اور بتر سے پہلے جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی وہ سب قیام اللہ یعنی تحجد میں شمار ہو تو تحجد کا بھی ثواب مل گیا کیوں اللہ مالوسی نے لکھا ہے کہ لئ سے ملا یا قبول مل یعنی کہ وہ کامل نہیں ہو سکتا جس نے قیام اللیل یعنی تعجب نہیں تاجد گزاری نہیں تو اس سے جو ہے کاملین اس کا کاملی شمار ہو جائے گا اور دوسرے یہ اور بھی اس کے فوائد ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ تک کر دوں گا لیکن اسی دو رکعت کے اندر سلاد توبہ کر لیا تو سمجھ لو کہ یہ جیسے ون ڈے ڈرائیگنگ سروس ہوتی ہے روزانہ کے روزانہ میں نے گناہوں پہ معافی مانگ لیا دن بھر گناہ ہو گیا کبھی آنکھ کا گنا ہو گیا کبھی کان, کان سے گانا سن لیا کبھی غیبت سن لی کبھی جھوٹ سن لیا یا زبان کا گناہ ہو گیا کسی کی غیبت کر دی جھوٹ بول دیا یا کوئی ایسی کسی ایسی بات کہہ دی جو جس سے مومن کو تکلیف پہنچی ہو کوئی بھی ایسی بات منہ سے نکل گئی اور کوئی بھی کام کوئی بھی گناہ ایسا ہو گیا دن بھر ہم گنا کرتے ہی رہتے ہیں. گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس کا بہت اچھا طریقہ حضرت نے فرمایا کہ عشا کی نماز میں دو رکھ بھی پہلے پڑھ لیا تو یہ گناہوں سے ستائی ہو جائی. لیکن اس سے <مس> یہ <like> مطلب نہیں ہے کہ خوب کھل کے گناہ کرے اور رات کو دو رکھن پڑھ لے نہیں کوشش پوری کرے لیکن حضرت نے فرمایا تھا دیکھو بھائی گٹر میں گرنا اور ہے اور گرانا اپنے آپ کو اور ہے جہاں راستہ چل رہے ہیں اور بے دھیانی میں پیر پڑ گیا پھل گئے گندر تو یہ اس کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ ہم رات کو دو رقم پڑھ کے معافی مانگ لیں گے بس چھٹی یہ مقصد نہیں ہے نانی یاد آنے کے محاورے کا مطلب جناب یوسف دسائی صاحب کی درخواست پر آج بات عشا کی مجلس مسجد نور میں رکھی گئی مولانا مصطفیٰ کامل صاحب نے الزے والا کے اشعار پڑھے جس کا ایک شعر ہے گناہ کرنے سے آئے گی وہ پریشانی کہ یاد آئے گی جس سے تجھے تیری نانی حضرت <تصفيق> والا نے ارشاد فرمایا کہ نانی یاد آنے کی وجہ میں بیان کرتا ہوں جو شاید آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ گناہ کرنے سے نانی یاد آنے کا کیا مطلب ہے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہماری جان کی جان ہے لہذا جب جان نکل جائے گی تو پریشانی کیوں نہ آئے گی سارا عالم مل کر اس کی مدد کرے اور اس کے دل میں سکون پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ کے نافرمان کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے باغی کو دنیا اور آخرت میں کہیں چین نہیں مل سکتا اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نانی یاد آ اس لیے کہ اما جب بچے کو مارتی ہے تو بچہ سوچتا ہے کہ اب کس کو بلاؤں تو غور کرتا ہے کہ ماں کے اوپر نانی کا حق ہے نانی اما کو, کو تھپڑ لگائے گی تو اما مارنا چھوڑ دے گی تو اما کی اما کو بلاتا ہے کہ نانی اپنی یعنی بیٹی کو روکو کہ مجھے مارنا بند کر دے نانی یاد آنے کی وجہ آج سمجھ میں آتی سب نے کہا کہ آج پہلی دفعہ یہ وجہ سنی ہے پھر فرمایا لیکن اللہ کے سامنے نانی بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے عاجز محتاج اور حفیظ ہیں اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کو بلائے تو اندھا اس کی مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں پوری دنیا مدد نہیں کر سکتی بھائی طرح آرام سے بیٹھ جاؤ بچے آرام سے بیٹھو تھوڑی دے باتیں نہ کرو اللہ کے مقابلے میں پوری دنیا مدد نہیں کر سکتی گناہ پر جرد کرنا یہ حماقت ہے گداپن اور بے وقوفی ہے گناہ گار کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استفار اور توبہ دے اللہ ہی سے رجوع کرے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت اللہ ہی ڈال سکتا ہے کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کے عذاب کو ڈال دے مولانا مصطفیٰ کامل صاحب نے جب حضرت والا کا یہ شعر پڑھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ مزا بھی نہیں مزے کی بات گناہوں کے اندر مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ مزا بھی نہیں گناہ کرنے میں ہے سینکڑوں پریشانی مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ مزہ بھی نہیں گناہ کرنے میں ہے سینکڑوں پریشانی حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی ابتدائی سے دل پر پریشانی کا عذاب آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کی بات بھی جانتا ہے دل کے اندر جو گناہ کا وسوسہ آتا ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے گناہ کرنا تو درکنار گناہ کا خیال آ جائے اور دل حرام لذت کا کوئی درہ چرا لے تو آداب کے جوتے دل پر پلس جاتے ہیں چاہے بظاہر وہ کتنا ہی مسکراتا ہو لیکن دل میں عذاب محسوس کرتا ہے جب تک توبہ نہ کرے چین نہیں پاتا کتنے لوگوں نے گناہ کرنے سے خودکشی کر دی پہلے ویلیوم فائیو کھایا یہ کھایا لیکن چین نہ ملا تو آخر میں خودکشی کر دی ریون میں سمندر کے کنارے خودکشی کرنے کی جگہ میں دیکھ آیا ہوں وہاں فرانسیسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خودکشی کی جگہ ہے آرام کاروں اور نافرمانوں نے خودکشی کی جگہیں بھی بنائی کہ جب چین نہ ملے اور زندگی سے بیزار ہو جاؤ تو یہاں جان دے دو لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ کا نافرمان کیسے بچ سکتا ہے دنیا میں بھی بے چین رہا اور مر کے بھی بے چین رہے گا بلکہ دائمی بے چینی میں مبتلا ہو جائے گا شاعر کہتا ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کدھر کے مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے گناہ وہی چھوڑتا ہے جس پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ آدمی کبھی گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں پا سکتا جس پر خدا کی رحمت نازل نہ ہو پس توبہ میں دیر نہ کرو بعض لوگوں کو یہ شکار ہوتا ہے کہ جب اللہ کا فضل نہیں کہ بغیر ہم گناہ چھوڑ نہیں سکتے تو اب ہم کیا کریں تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مانگنے سے مل جاتی ہے جو آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے دل سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس پر فضل اور رحمت فرما دیتے ہیں جو گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس سے فضل و رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے گناہ وہی چھوڑتا ہے جس پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ آدمی کبھی گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں پا سکتا جس پر خدا کی رحمت نازل نہ ہو پس توبہ میں دیر نہ کرو تاکہ اللہ تعالی کی رحمت جلد آ جائے اس لیے گناہوں سے جلد توبہ کرو خون کے آنسو بہاؤ دل سے نادم ہو جاؤ تب اللہ کی رحمت پاؤ گے یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کر رہے ہیں اور حسین لڑکیوں کو دیکھے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توبہ توبہ لا حول ولا ہوا مولانا ذرا دیکھیے تو کیا زمانہ آ گیا مولانا صاحب کو بھی دکھا رہے ہیں کتوں بدماش ہیں مولوی صاحب کو بھی بدماش بدماشی سکھا رہے ہیں لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو ان کے چکر میں آ کر دیکھنے نہ لگو دیکھو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے اتنی محبت ہے عجیب عجیب دین جتنا حاصل کرو مٹھاس ہی مٹھاس ہے اور حاصل کرتے ہی چلے جاؤ ایسی معلومات ابھی کچھ حاصل نہیں کیا اتنے عظیم عظیم خدا نے آج حضان بھی کر پڑ رہا تھا خاصی عیسہ اس میں لکھا ہے کہ جو فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے آپ یہ نہیں کیا تھا مگر سوال کیا تھا کہ اللہ یہ آپ انسان کو پیدا یہ تو زمین میں جا کے فساد مچائے گا تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ سوال کر کے فرشتے پھنس گئے ٹائمن تک کے لیے پھنس گئے کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہوئی ہیں تو کچھ فرشتے جو ہے وہ اثر کے بعد چلے جاتے ہیں نئے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فرشتوں کی ایسے ہی فجر کے بعد جو شام سے آئے ہوئے تھے وہ چلے جاتے ہیں نئے فرشتے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کیوں مقرر کیا ہے اصم کی نماز کا اور فجم کی نماز کا کیوں آپ مقرر قدر کیا تاکہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے اب وہ مجبوراً کہتے ہو تو نماز پڑھ رہے تھے سارے دن جو گناتے ہیں وہ سب چھپ جاتے ہیں اس میں سارے دن کی غلطیاں خطائیں اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں اپنے بندوں کو کیسی محبت فرماتے ہیں کیسی محبت کی بات مجبوراً لامحالہ فرشتوں خاموش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نماز پڑھ رہے تھے گرفت کار کر رہے تھے فجر بعد جو فرشتے جاتے ہیں فجر شام سے جو آئے ہوئے وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کے بندوں نے نمازیں پڑھی اور عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی جیسے حجی سے بات میں ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور کسی لہو ل میں مبتلا نہ ہو پوری رات اس کو عبادت کا ملے ضوابط پوری رات تو اللہ تعالیٰ خاص طور سے ایسے وقت جو سوال کرتے ہیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں فرشتوں میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا ہے حالانکہ ہم قتائیں بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت ہی ایسا مقرر فرمایا کہ فرشتے پھنس گئے آپ کو فرمایا کہ قیامت تک کے لیے فرشتے پھنس گئے سوال کر کے عجیب بات لیجیے ارے مسکراؤ بھائی تھوڑا مزے کی بات ہو رہی ہے آپ تو منہ بنائے بیٹھے اتنی مزیدار بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو وقتی وہ مقرر کیسی عزت رکھی بندوں کو شکتی اللہ تعالیٰ اسی لیے گناہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو حرام فرمایا ہے کہ میرے بندے عزت سے رہیں اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بندوں کی ذلت اور رسوائی ہے اب فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اللہ نے فرمایا بھائی اتنی مالا تعالم میں جانتا ہوں تو کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں اب جو ہے لاکھوں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں کی کیسی عزت رکھتے ہیں جب پوچھتے ہیں وہ جواب کو یہی کہنا پڑتا ہے اللہ میرے بندے نماز پڑھے واہ واہاز جملے میں بڑا مزہ آیا فرشتے قیامت تک کے لیے بن گئے دفعہ ہم کوئی جواب سے نہ پڑتے عبادت کر رہے تھے وہ تو نماز پڑھتے کتنی ستاری ہے اللہ تعالیٰ کیسی ستاری کیسی محبت ہے سبحان اتاری اچھا بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سنتوں پر معذرت نصیب فرمائے صحبت اولیا کی قدر کی توحیف نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کامل کر کے ہمیں اس کے خاطمہ نصیب فرمائے اور میشر میں جنت میں تو پھول ابنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارے مشاعر کے ساتھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے غذا کا ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شراء کامل آج ایک مستم تعما بہت سے دوست دوست ہمارے ہیں ہم بھی ہمارے بیمار ہیں آپ ہی دی ہیں اور کب کسی کے گھر والے بیمار ہیں اور کچھ بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شرائے کامل آج ایک مستم تع فرماتے جس کی پدی نے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال آسان اور بابر کا تیس نصیب کرتا اور جو بھی مقاصد حسنا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں تعمیرات کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانتے میل کیا میں نے یہ تو میں نے اس وقت آف ऑफलाइन ذرا بول دیا کرو نا بول کے شادی شادی کی تباہ کاری ہے نہیں دے آپ نہیں اٹھاؤ ہاتھ میں دیکھو کھانے کی چیز بھی نہیں پھینکتا اور کسی کو بھی کوئی چیز پھینکی نہیں دیتا بڑے بڑے کو پھینک نہیں دینا چاہیے پیسے بھی نہیں پھینکنا چاہیے اور بڑے کرنا چاہیے کیا حال ہے آج کا نہیں ہے جوان بھائی کو دونوں کے بھائی دو ایک آدمی کی شادی ایک آدمی کی شادی عالمہ مگر غیر تربیت یاستر لڑکی سے عالمہ مگر غیر تربیت پہلے دن ہی عالمہ <سؤال> بیگم نے کہا کہ جو کہ میں عالمہ <سؤال> ہوں اسی وجہ سے ہم شریعت <سؤال> کے <کی> مطابق زندگی بسر کریں گے وہ آدمی بات سے بہت خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا کہ میں عالمہ بیگم کی برکت سے گھر کی زندگی تو شریعت کے مطابق گزرے گی پھر کچھ دنوں بعد بیگم نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر سسر و ساس کی خدمت واجب نہیں ہے اور ہاں شریعت کے مطابق سسر و ساس کی خدمت واجب نہیں نہ ہی ایسا کوئی حکم ہے اور ہاں شریعت کے مطابق خاون نے بیوی بی کے لیے گھر کا بندوز بھی کرنا ہے لہذا میری لیے علیحدہ علیحدہ نہیں لیکن میرے بڑھے والدین کا کیا سمجھے گا اس پریشانی میں وہ شہر میں ایک مفتی دوست کے پاس ہیلپ کے لیے پہنچ گیا کہ مفتی صاحب کچھ میری مدد کرو میں تو پھنس گیا ہوں مفتی نے کہا کہ بھائی بات تو وہ ٹھیک کرتی ہے اس آدمی نے اس کو کہا کہ میں آپ کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں پدوا لینے نہیں مفتی صاحب نے سوچا اور کہا کہ بات تو آپ کی بیگم کی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو قابو کرنے کا بھی ایک شاندار طریقہ ہے وہ اس طرح کہ ابھی سیدھا گھر جاؤ اور بیوی کو بتاؤ کہ شریعت کی روح سے میں دوسری شادی بھی تو کر سکتا ہوں لہٰذا میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہے گی ان کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کے لیے رہتا گھر لیتا ہوں آپ وہاں رہیں اور میری دوستی بیوی ادھر رہی گی بیوی اس کے جواب سے سر پٹا گئی اور جلدی سے بولی چلو دفاع کرو تو شادی کو میں ادھر ہی رہوں گی اور آپ کے والدین کی بھی خدمت کروں گی کیونکہ یہ بھی اقرام مسلم ہے لاکھ روپے تک جا پہنچی سب لوگ حیران تھے اس گاڑی میں کیا ہے اس کی بولی پینتیس لاکھ روپے تک جا پہنچی ایک شخص نے کہا بھائی ایسی کیا بات ہے تو ایسی کیا بات ہے اس نے کہا دوسرے نے کہا بھائی اس گاڑی کے چار دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور ہمیشہ مرنے والا اور ہمیشہ بیوی ہی مری <laughs> <laughs> ایک, ایک, فول, ایک, ایک کی ڈیوٹی سرحد پر تھی اور اس کو کبھی چھٹی چو, نہیں مل رہی تھی اس کی ساس نے اس کو ایک خط لکھا کہ تم اتنے عرصے سے گھر نہیں آئے اب اگر تم نے گھر نہ آئے تو میں اپنی بیٹی کو رسا لوں گی اپنی بیٹی کو رسا لوں گی اگر اب تم گھر نہیں آئے مطلب کیا ہوتا ہے بلا لوں گی گھر واپس بلا لوں گی تو فوجی نے خط میں ایک ہینڈ گرینیڈ بھیجا اور دیکھا کہ ماں جی اگر آپ اس ہینڈ گرینیڈ کی ٹینک کھینچ دیں تو مجھے تین دن کی چھٹی مل سکتی ہے بس <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hansi> جہاں شریعت نے رکھا ہے شریعت کی بات کی تھی تو جہاں ایسی عورت ہو تو وہاں پھر اس کے دکھ دکھ کا علاج بھی شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پار ہوگی تو میں سبادی کروں گا اور بھی بہت سے ایسے روپوں کو رکھے ہیں اگر شریعت کے شریعت ہیں یہ یہ تو ضابطے ہیں لیکن رابطے میں فائدہ ہی فائدہ ہے یعنی محبت ہی محبت سے سارے کام دنیا کے اچھے چلتے ہیں جہاں تک ضابطے کا تعلق ہے یہ ضوابط حفاظت کے لیے کر دیے ہیں کہ تاکہ ساس سسر بہو کے ظلم نہ کریں اور بہو جو ہے وہ ساس سسر کے ساتھ ظلم نہ ہو اس کو روکنے کے لیے شریعت نے قواعد و ضوابط کی مقرر کیا اس طرح جہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ گھر الگ لے کے دو اور وہ الگ کرو تو وہاں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضابطے میں چلو گی تو شریعت نے یہ بھی حق رکھا ہے کہ اگر بیمار پڑے عورت تو اس کے علاج اس کے ذمہ نہیں ہے شوہر اور بھی ایسی شرائط ہیں جہاں ایسا آنکڑا پھنسے وہاں ایک अच्छा علیکم اچھا فائدہ اسی میں ہے کہ جو بہو ہے اس کو اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے اور ایسے ہی ساس سسر کو چاہیے کہ بہو کو بہو نہ سمجھے بلکہ اپنے بیٹیوں کی طرح سمجھے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہو اور محبت ہو اور نیکمانی ہو قربانی کا جذبہ اگر نہ ہو تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک فریق میں تکبر ہے اور تکبر کی وجہ سے جھگڑے کا لوگ اور جہاں جھگڑا نمٹتا ہے وہاں کسی نہ کسی ایک آدمی کو تواز و اختیار کرنے پڑتے ہیں ایک آدمی جکتا ہے تب جھگڑا ختم ہوتا ہے تو اگر سب جُک جائیں ایک دوسرے کے لیے جھکے رہیں اور قربانی کا جذبہ ہو کہ ہم, ہم تکلیف اٹھا لیں لیکن دوسرے کو تکلیف نہ ہو بس پھر محبت ہی محبت ہے زندگی شیریں ہو جاتی ہے السلام علیکم <سلام>